کسی مرید کو اپنا پیر بنانے سے پہلے پیر میں کیا خصوصیت دیکھنی چاہیے آج کل کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جو مرید کہے وہ پیر کرنے لگ جائے یہ آج کل کا معیار ہے یعنی معاملہ الٹا ہو گیا کہ مرید جیسا کہیں پیر ویسا چلے اور شریعت کا تقاضا کیا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چار باتوں کا اس میں پایا جانا از ضروری ہے فتح و مختلف جگہ فاضل بریلوی نے اس پہ گفتگو کی اور وہ یہ ہے سب سے پہلی بات جسے تیر بنایا جائے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو سمجھ گئے بغیر سنی کے فیض ملے گا نہیں بڑے دو ٹھوک بات اس میں کوئی دو اور دو ساڑھے تین یا سوا چار سمجھ گئے سنی صحیح العقیدہ پہلی بات ایمان ایمان کے بعد تکوا ایسا نہیں کہ ایمان تو ہے مگر کبھی نماز پڑھ رہے کبھی چھوڑ دیتے موریدین سب روزہ رکھے ہوئے پیر صاحب چائے پی رہے ارے یہ کیا مسئلہ کہنے لگے ہم دل میں روزہ رکھتے اچھا موری تو سب نماز کو جا رہا پیر صاحب گجرے میں ڈٹے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھتے ارے کا ہم تو مکہ میں پڑھتے نماز مکہ نہیں اچھا بھائی تو ایک آدھ ہمیں بھی پڑوا دیجیے لے جا کر ہمیں بھی ایک آدھ دفے ساتھ لے جائیں. ہمیں بھی پڑھوا دیں ایک مکہ میں نماز آپ لے جاتے تو تکوا پرہیز گاری بغیر اس کے تیر نہیں بنے گا دو باتیں تیسری شرکت اتنے سال کے ساتھ اس کا تیر پھر اس کا تیر اس کا تیر, اس کا تیر یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے جناب نبی کریم علیہ السلام سے مل جائے گا گئے؟ بیچ میں کہیں بھی اس کا انکتہ نہ ہو گئے؟ یہ بالکل جیسے میں تو میرے شیخ مفتی آزم ہی ہیں ان کے شیخ حضرت نوری میاں صاحب ان کے شیخ آل رسول ماروی رحمت اللہ اس طرح کرتے کرتے حضرت علی سے ملے گا حضرت علی سے نبی کریم علیہ السلام تک ملے گا یا اس طریقے سے خواجہ غریب نواز سے مل جائے یا حضرت سرکار نقش بند یا سرکار سوہر سے مل جائے غیر، منقطع نہیں ہونا چاہیے اتصال کے ساتھ اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلاۃسلام تک پہنچ جائے اور ایک شخص ضرورت کے مطابق علم کا ہونا جاہل پیر نہیں بن سکتا سمجھ گیا حضرت جو اس میں تصوف میں اتھارٹی کہلاتے ہیں حضرت محی الدین ابن عرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا کوئی جاہل ولی نہیں بن اس لیے کہ دین کے احکامات ہی نہیں جانتا ہو حرام و حلال نہیں جانتا نماز روزے کے مسائل نہیں جانتا تو وہ پیر کیسے بننا بن؟ کیسے اللہ کا ولی ہوگا بلکہ محی الدین عربی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ارادہ کسی آدمی کو ولی بنانے کا ہو تو اللہ تعالی علم کے فضل سے اس کے سینے کو مامور کر دیتا فتر سے نماز دیتا پھر اس کے بعد ولایت عطا فرماتا یہ چار شرطیں ہر تیر میں ہونا از ضروری ہیں اور جہاں آپ دھوکا کھائیں گے تو دیکھیے پھر بہت بڑا دھوکا کھائیں دیکھا آپ نے کیسے کیسے تیر گزرے ہیں یا نہیں کوئی چاند میں نظر آ رہا کمت کوئی سورج میں نظر آ رہا کوئی حضر اسود میں نظر آ رہا کوئی جناب امام مہدی سے مل رہا کوئی عیسلام سے واشنگٹن میں ملاقات کر رہا یہ سب کے سب جھوٹے مکار دلال. اللہ تبارک ان سب سے ہم مسلمانوں کو بچایا